تو دیکھیے پھر آ گیا کون امیٹون صلی الدین کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وہ امید تو لانا اب مسلمین اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں یہ نہیں نسلی عذاب یوم نظیم کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا میں اپنے آپ کو مستقبل نہیں سمجھتا میں بھی بندہ ہوں اگر میں عباسیت کروں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے لیکن سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اللہ دینی پھر وہی حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور, اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں یہ تو کمال اللہ کا ہے فساد و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس سے جو امفسس ہے اس کو کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے پہلی آیت یہ تھی تنظیل اللہ اللہ اور, اور پھر آیت نمبر چودہ آبد مخلصن کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فا بدو ماشے تم مندو نہیں تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہاری مرضی ہے پور ان خاصرین ندین خطروں کہہ دیجیے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل ویال کو خسارے میں ڈالا یو بل قیامت کے دن یہاں تو ہلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے اہل کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے ال ان خاصرین لدینہ خصر قیامہ قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورج تحریم میں یا یہ لدینہ امن کو انفسکم و اہل کم ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, اپنے کو آگ سے جہنب کی آگ سے لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و حیال کو ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا اللہ تعالی کہ خسان المبین آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے لہم بن فوت زلل من الم منار ان کے وہ ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ زلن آگ کے دل اور ان کے نیچے بھی آپ کے ببکے ہوں گے اور وہ بھی تہمتے پستے ہوں گے ضال کے یوغب اللہ عبادہ یہ ہے وہ شعر کہ جس سے اللہ ڈرا ہے اپنے بندوں کو یا عباد پتون اے میرے بندوں پس ڈرو بچو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو وزی نقصان تاحوت آئی بدوہ اور وہ کا انکار ان سے کنارہ کشی کر لی ان کی بندگی نہیں کی ہوئی تابوت بکرا سے پڑھتے ہوئے مارے میتف ال تعبت و یوں بلّہ ہے فقط استم تک بر و جو بھی اللہ کی اطاع سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے تغ تغا, تغا کسے کہتے تو یعنی دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے کیا خوبصورت منظر ہے اور وہ حد سے باہر نکل رہا یعنی آ یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اشنف المخلوقات ہے اور بڑھ گئے آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا اپنے نفس کو بنا لیا بتا یا کسی اور کو بنا لیا بتا خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے بربادی وہ تاغت ہے تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ تاغت کی بندگی کریں وہ نابول ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیا اللہ کی جانب دہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے فبشر تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے دیجیے اللہ ملنا یہ جو ابلی آئے اس کو غور سے سنیے بشر عباد البلف یتن جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی ہی کرتے ہیں یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا اس کے بھی درجے ہیں ایک درجہ ہے صرف اسلام کا ایک سب سے اونچا درجہ ہے ایمان ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان و اللہ محسرین تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے جو دستجو کے خوب سے خوب تر کہاں اور دین میں ہم کہتے ہیں تھوڑا کہ اور کم پر بھی گزارا ہو جائے کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس رویش ہونی چاہیے بیات تبیون احسنا عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو یس تب جو بات سنتے ہیں بتعون احسا جو اس کی احسن کے اندر جو پہلو ہے جو اس کا اقتبا کرتے ہیں اللہ کا نظین ہدا حلوا ہوئے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اُلا کا ملول الباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اول الباب ہے ہوش مند ہے اقل مند ہیں اب امن حققہ علیہ کلیمت العذاب اور یہاں پھر وہی آ گیا بڑا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا کمن ہوا پھر جنہ کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے یہ جو جنت میں جانے والا ہے یہ گویا کہ یہاں پر محروف ہے افانتا ٹُل کے دو النار تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گئے دفعہ لگ چکی جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ تین سو دو لگ گئی تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف دو ریٹرن کو کہ اب ان کے دیروں پر مہر کر دی گئی اب یہ ایمان لے لائیں گے تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب سے نکال نہیں سکتے لاطر الن تکور لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے لہو غرف ان منفوقہ غرف ان ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالی جنت کے اسکریپر دے گا جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 دو منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں تو غرف من منفوقہ غرف بالا خانے اور بالاخانوں پر خانے, بالا خانے مبنی جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر تجریبن من تحت لگار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا لا یخلف اللہ المعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا الم تلاسمائے مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پر سدا کہ ناپی یا پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں صبح یخل جو بے ہی زراع پھر ان کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو مختلف الوان جس کے رنگ ہے مختلف سم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے بڑی اس کی ان و شوقت ہوتی ہے پترا ہو مسفر رنگ پھر دیکھتے ہو کہ وہ نردی مائل ہو گئی سم مجا لوہو پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھئے کہ وہاں خار اڑ رہی ہے یا یہ کہ توری کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے چورا ہو گئی ان نفیزہ لے کا ذکر آ رہے اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے یہی معاملہ تمہارا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ جبانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی آساب جو ہے کوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ کمر میں اتار دیا گیا مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا تو یہ لائف سائیکل ہیومن لائف سائیکل بس یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ تیس چالیس برس کا ہے وہ مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے سائیکل وہی ہے وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف بایولوجی کی دو شاخیں ہیں بوٹنی ہے تو بارہ بایولوجی لائف دی سائنس آف لائف اس کے دو, دو, دو حصے ہیں بوٹنی ہے زوالوجی ہے حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف افمن شرح اللہ سدرہ پھر حضرت کا موضوع کا اسلوبارا افہم شرح اللہ على سدرہ من پہ بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے افامن شرح السلام پر ہوا اللہ ہی جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے کمن ہوا فض کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فویل القاصیت کو تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں بداض ہی نہیں ہے ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے ادائے کفی دلالی مبین یقینا یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ الحری سے کتاب انتشاب اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے حدیث قرآن قرآن, قرآن ہے حدیث, حدیث حدیث حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ بالکل شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے فب آئی حدیث اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نظر سمجھ حدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاب کتاب کی صورت میں متشاب اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو کس طرح اعظم و آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کچھ نہ کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا مشابے تو ہے نا قرآن کو جو سب پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ملیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورت مشابے ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں مانی ہو سکتی ہیں اس کی ککشا منود الزین یکشاً ربا ہوں جن لوگوں کے اندر اللہ کی خصیت ہے ان کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جلد کے اوپر جو بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سمت ترین و جلو ہوں وہ قلوب اللہ پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں ضال کا حد اللہ اہدیب یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ منہاد اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر سبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب ہم تقیب وجہ ہی سول اذاب یومل قیامت پھر وہی حذف کا مصروب ہے بڑا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سول عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کا لپیٹ آ رہی ہے آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے اب ہم تقیب وجہ اپنے چہرے سے روکتا ہے سو الزاب عذاب, عذاب کو یوم قیامت, قیامت کے دن تو کیا بلا و شف اس کے برابر ہو جائے گا جو روحن و ریحان و جنت و کے اندر ہے برابر تو نہیں گے۔ بلا و شف کے جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یومل قیامت قیامت کے دن وکیل علی ظالمی نژو کو ماکول تم تک سے اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مذاق جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہے کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے قزم من قبل ہی میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے من عذابلم یشمون تو ان پر آدھم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا فاضا کا ہم اللہ خس گیا پھر حیاتِ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا وضع چکھا دیا بلا آزاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لوکانو عالمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے ولاق غلام ناصف حضر قرآن بالکل مسل اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے لال لحم لال شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں سبق حاصل کریں قرآن عربی غیر و جن اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی فصیح اور بڑی عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے غیر عزی احوج اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے سلیس سلیس ہے اس میں کہیں پہلیاں اور بجارتیں نہیں بجوائی گئی ہیں اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے علم کا نوس جمانے کے لیے شکیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر وہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر قرآن ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن غیر شاید کے روش اختیار کریں اب یہ توحید عملی کے لئے ایک تمثیل نہیں جا رہی ہے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام اب وہ غلام چار کا غلام ہے چار اس کے آقا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن کا مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فسال بچ جاتا ہے اب وہ جو بیچارا غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے اس کی تو جان ہر مذہب کے اندر ہے وہ رج سلم رجلن اور ایک شخص جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے تو ایک آقا کو راضی کر لینا اس کی خدمت کرنا اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے جبکہ ایک سے زائد آقاوں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے اسی میں چین ہے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے روحانی سکون بھی اسی میں ہے اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا تو ہر وقت جو ہے وہ جان کاپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی ہے تو دوسری ناراض ہو رہی ہے اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھا نہیں چڑھایا تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو مصیبت کے اندر رہے گی درم علام مسلم رجح شرکا وہ تشاک اور شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاوں کا غلام ہے وہ سلمن لرجل اور ایک جو غلام وہ ہے ایک شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے حلیویان نے مسئلہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں الحمد للہ کل تعریف اللہ کے لیے یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی توحید ہی صحیح راستہ ہے بل اکثر لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ان کو بھی وفات پانا ہے موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے قیامت تخت سے مون پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے کیا جھگڑو گے حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ اللہ جو بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں نہیں مجھ بات نہیں پہنچی تھی یہ جھگڑا ہوگا پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جوابدہی ان سے بھی ہوگی سورہ آراف کی 6 نمبر چھ بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے فلاں رس الم ولاسنسلیم ہم ان گے کے طرف رسولوں کو بھیجا اور بھی رسول بنا دیا یہ ہم نے پہنچا دیا تھا اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی اجت الواع میں اللہ البلگ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا ان شد و نقد بلگتا وہ دہتا وہ نساتا ہاں ہدور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق کے خیرخائی ادا کر دیا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا کی آسمان کی طرف اللہ مشد اللہ مشد اللہ تم بھی ہے یہ مانگ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا درگا اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے اللہ کے رسول نے باقی پوری نو انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نو انسانی کو تو پوری امت گویا کے رسول و رسول اللہ ہے اللہ کے رسول کی رسول کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی یہ ہے صورتحال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے رسول و شہید و تکون شہداس اور ادھر سورہ بکرا کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر یہ دونوں صورت ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرا اور ادھر کیا آ گیا وہ قزال کجالتم و سطل تک شہداس و یقول رسول والی صرف ترتیب بدلی